غف الرحیم بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے اے نبی بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے او تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ ٹھہراؤ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آر لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے کل خبردار بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جمعہ ویدین کے اجتماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں اسی طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ یہ ہوا جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے اجتماعات میں شرکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گریز کرتے ہیں پھر اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو مثلا یا محمد بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا یہ آپ کے یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا جب کہ کرام رضی اللہ عنہم کو ضرورت پیش آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں دوسرے معنی یہ ہے کہ رسول کی بد دعا کو دوسروں کی بد دعا کی طرح مت سمجھو اس لیے کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے اس لیے نبی کی بد دعا مت لو تم ہلاک ہو جاؤ گے پھر یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چپکے سے کھسک جاتے پھر اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کجی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ جہنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے جیسا کہ آیت کے اگلے جملے میں فرمایا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج طریقے اور سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے اس لیے کہ جو اقوال و اعمال اس کے مطابق ہوں گے وہی بات الٰہی میں مقبول اور دوسرے سب مردود ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من میں عَمِل نائملام علیہ امرہدُن بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو اٹھارہ مطلب جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے پھر خلق کے اعتبار سے بھی ملک کے اعتبار سے بھی خلق کے اعتبار سے بھی ملک کے اعتبار سے بھی اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے حکم دے بس اس کے رسول کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے اس کا ارتکاب نہ کیا جائے اس لیے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے پھر یہ مخالفین رسول کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہے اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا و سزا دے گا سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے صورت النور اور آغاز ہوتا ہے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 تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہین یکون للعالمین نذیرا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہین یکون للعالمین نذیرا وہ ذات بڑی ہے یا وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان مطلب قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہاں والوں کے لئے ڈرانے والا بنے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وہی ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا وَاتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يخلق إلا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں كفروا قوم آخرون فقد جاءوا وزورا اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑ لایا ہے جسے وہ نبی خود گھڑ لایا ہے اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے چنانچہ اے نبی وہ ظلم و زیاتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں یا وہ ظلم و زیاتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں وقالوا لا عليه بكرة اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور وہ صبح و شام اس سے پڑھے جاتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور وہ صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں غفور رحیم کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے بلا شبہ وہ غفور اور رحیم ہے اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اس کی طرف فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا اب چلتے نایات کی تفسیر کی طرف فرقان کی معنی ہے حق و باطل توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالم گیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بن کر بھیجے گئے ہیں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سُن عراف آیت نمبر ایک سو اٹھاون اور حدیث میں بھی فرمایا بُعث والاسود بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکیس مسنت احمد چوتھی جیل سفح نمبر ایک سو سولہ اور پانچویں جلد صفح نمبر ایک سو مطلب مجھے سرخ و سیاہ سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے بہوالے صحیح الباری حدیث نمبر تین سو و صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تیئیس مطلب پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبوز ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں رسالت و کے بعد توحید کا بیان کیا جا رہا ہے یہاں اللہ کی چار صفات بیان کی گئی ہیں پھر یہ پہلی صفت ہے یعنی کائنات میں متصرف صرف وہی ہے کوئی اور نہیں پھر اس میں نصارہ یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے پھر اس میں سرم پرست مشرقین اور فنویت دو خداؤں شر اور خیر ظلمت اور نور کے خالق احرمً ویزداں کے قائلین کا رد ہے پھر ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے یہ ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے پھر لیکن ظالموں نے ایسے ہما صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چے جائے کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے ور ہوں اس کے بعد منکرین نبوت کے شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے پھر مشرقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی مثلا ابو فکیحہ یسار عداس اور جبر وغیرہ سے مدد لی ہے جیسا کہ سورہ نہل آیتمبر ایک 103 میں اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے بھلا ایک عملی شخص دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو حقائق و معارف حقائق و معرف بیانی میں بھی موجز نگار ہو انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلات میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نشاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلمہ ہو پھر ان کے جھوٹ اور افطراع کے جواب میں سے ان کے جھوٹ و افطراع کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو اس میں کیا ہے کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے یقینا نہیں ہے بلکہ ہر بات بالکل صحیح اور سچی ہے اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتی ہے پھر اس لیے وہ گزر سے کام لیتا ہے ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں پھر قرآن پر تع کرنے کے بعد رسول پر تان کیا جا رہا ہے اور یہ تان رسول کی بشریت پر ہے کیونکہ ان کے خیال میں بشریت عظمت رسالت کی متحمل نہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے اور ہمارے ہی جیسا بشر ہے حالانکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے پھر مذکورہ اعتراض سے نیچے اتر کر کہا جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو زدہ شخص ہی کی اتباع کرتے ہو انظر کیف ضربوا لکا الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا دیکھئے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پاسکتے تبارک اللذی ان شاء جعل لکا خیرا من ذالک جنت تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لئے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کے لئے محلات بنا دے بل كذبوا واعتدنا لمن كذب سعيرا۔ لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے اذا رأتهم من مكان جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھیں گے یا دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے وہ ثُبُورًا اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھوکے جائیں گے جھونکے جائیں گے تو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے لا اليوم ثبوراً واحداً ثبوراً كثيراً کہا جائے گا تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو الکھ دل تھی کہہ دیجیے کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یہ ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف تاکہ طلب رزق سے وہ بے نیاز ہوتا پھر تاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی پھر یعنی جس کی عقل و فہم صحر زدہ اور مختل ہے پھر یعنی اے پیغمبر آپ کی نسبت یہ اس قسم کی باتیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی مشہور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر حالانکہ یہ ساری باتیں باطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و فہم ہے وہ ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہیں پس یہ ایسی باتیں کر کے خود ہی راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں انہیں راہ راست انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے پھر یعنی یہ آپ کے لیے مطالبے کرتے ہیں اللہ کے لیے ان کا کر دینا مشکل نہیں ہے وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطا کر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں لیکن ان کے مطالبے تو تہذیب و انات کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے پھر قیامت کا یہ جھٹلانا تہذیب رسالت کا باعث ہے پھر یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان حشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جھنجھلائے گی جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اِذَا اُلقوا سمعوا لها من سورہ ملک آیت نمبر سات اور آٹھ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھارنا سنیں گے اور وہ جوش غضب سے اچھلتی ہوگی ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے استعارہ نہیں اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کر دینا مشکل نہیں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے آخر قوت گویائی بھی تو اللہ تعالی سے آخر قوت گویائی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور وہ حل میں مزید سرقاف آیت نمبر تیس کی صدا بلند کرے گی پھر یعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ جائے وہ فنا کی وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع و اقسام کے عذاب ہیں یعنی موتیں ہی موتیں ہیں تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے پھر یہ اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف جن میں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے کہ یہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا بدلہ ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقوع و اعتات الہی پر کیا گیا ہے یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا لیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تکوا و اطاد کا رستہ اختیار کر لیں اور اس انجام بد سے بچ جائیں جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لهم فيها ما اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ وہاں رہنے والے یا آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو پوچھا جا سکتا ہے اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے گے تو پاک ہے ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کار ساز بنائے لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے قد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا اللہ فرمائے گا اے کافرو یقینا انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا لہذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص ظلم مطلب شرک کرے گا تو اسے بہت بڑا عذاب ہم چکھائیں گے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 اور اے ابی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ایسا وعدہ جو یقینا پورا ہو کر رہے گا جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسنے جزا کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے پھر دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی رہے گی کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی ان میں جمادات مطلب پتھر لکڑی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں بھی ہیں جو غیر عاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلا حضرت عزیر حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر بہت سے نیک بندے اسی طرح فرشتوں اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے اللہ تعالی غیر عاقل جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا اور ان سب معبودین سے پوچھے گا کہ بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے پھر یعنی جب ہم خود تیرے سوا کسی کو کار ساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کی بجائے ہمیں اپنا ولی اور کار سمجھو پھر یہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے غافل کر دیا اور ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرقین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے برات کا اعلان کر دیا ہے گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو پھر ظلم سے مراد وہی شرک ہے جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے ان شرک نظلم عظیم سورہ لکمان آیت نمبر تیرہ پھر یعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج پھر یعنی رزق کے حلال کی فراہمی کے لیے قصب و تجارت بھی کرتے تھے مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں پھر یعنی ہم نے ان انبیاء کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش کی تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا وہ کامیاب اور دوسرے ناکام رہے اس لیے آگے فرمایا کیا تم صبر کرو گے پھر یعنی وہ جانتا ہے کہ وہی رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں اللہ جینت سر انعام آیت نمبر ایک سو چوبیس حدیث میں بھی آتا آتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامعین کرام یہاں بہتر ہوگا کہ ہے اضافہ کیا جائے تو اس طرح کہا جائے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نہ کہ حدیث میں بھی آتا کہ رسول اللہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا بہوالے تفسیر ابن کثیر